بسم اللہ علام صنحم آل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح الرباداہ سب کے پہلے بات صبح الربادہ باقی سامعین گرامی خارہ گرامی وقت کچھ ہم اسلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ دار کتاب دا دا دا شریف میں سے درخت نمبر چار سو چوالیس ٹرپل فور ہاں جی ہے تو وہ چار سو چوالیس دعوت شریف کا شروع سے ابھی تک کے دروس کے تعداد ہے اور چھیاسی جو ہے اوراد فتھی کا درس نمبر چھیاسی ہے اوراد فتھی میں ہمارا جو ہے سلسلہ دس اور اس کے پہلا اس ملک الجبار کے اسمبلی ہے اس میں آس لا الہ لہ نمبر ستائیس کے ذیل کے لا الہ الا اللہ ہوں رب السماوات السبع و رب العرش عظیم اس مقدس کلمے کے ذیل میں جو ہے دعایا مقدس کلمے کے ذیل میں تھوڑی سی گفتگو خلا لوگوں سے کیا تھا تو سماوات رب کا معنی بتایا رب کا معنی مالک آقا سردار پروردگار نگار کے معنی میں ہے اور پھر سماوات آسمان کے معنی میں سات ساتواں تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں لا الہ الا اللہ رب و سماوات سب ہی اور وہ اللہ جو ساتوں اور آسمانوں کا رب ہے رب العرش العظیم تو کل جو ہے ارش کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو توضیح کل کے دس میں ہوا تھا اور آخری لبت عظیم کے بارے میں تھوڑا توضیع رہ گیا تھا ہاں جی؟ تو یہ آپ لوگوں کو بتایا کہ آج شدہ جو چھ چا، چار سو چار ہیں وہ بھی اسی دعا, دعا کے ذیل میں ہے کہ لا الہ الا اللہ رب السلموات سب و رب العرش العظیم اس میں عرش عظیم کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہے تو اور یہاں آپ لوگوں کو بتا دیا کہ جو ارش جو لغی معنی ہم عرف میں استعمال ہوتی ہے وہ اللہ کے جب قرآن پاک میں جب آیا اللہ کے والے میں آیا کہ وہ عرش عظیم کا مالک ہے تو وہ ظاہری دنیاوی تخت مراد نہیں ہے اس طرح کے نہیں ہے تو یہاں لکھا اور آیا تذرش مجید قرآن پاک میں ہیں کئی جگہوں پر یعنی مالک کے درجات عالی ہاں جی جذوالرش جی مجید یعنی مالک درجات عالی اور صاحب عرش عرش مجید عظمت والا بزرگ والے عرش مالک اللہ ہیں جی؟ تو ان آیتوں میں یعنی اور ان کے ہم معنی دیگر آیات میں جو, جو ہے دیگر آیات میں بص علماء نے کہا ہے کہ ان سے حق حرکت کی سلطنت ان میں ارش عظیم شملت اور حکومت کی اشارہ ہے ہاں جی عرش شادیم سے مراد اللہ تعالیٰ کے سلطنت اور حکومت کی طرف اشارہ ہے ورنہ جو ہے ان کے یہ معنی نہیں ہے کہ ارش باری تعالیٰ کا ٹھکانہ اور مسکن ہے کیونکہ اللہ کسی مکان و مسکن کا محتاج نہیں ہے اور یہ باتیں کتاب محردات راغب میں انہوں نے عرش کی تحقیق کے ذہن میں کی ہے ہاں جی اس پر سب کا اضباق کے مسلمانوں کا تعریباً اللہ کسی جگہ کا محتاج نہیں ہاں جی اس لیے اللہ ارش اللہ کا مسکن کہنا کسی صورت میں درست نہیں ہے تو عرش عظیم کا بھی مالک ہے اللہ کے سوا کوئی معبوظ نہیں وہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا بھی رب ہے، یعنی مالک ہے تو اس میں لفظ عظیم کے بارے میں تھوڑا سا لغوی توقیق تھا عظیم صحت ہے فیل اس کا عظوم ہاں جی یاز مو ایزمن و اعضامتن مظر سے اس کے معنی لغت میں لکھا ہے بڑا ہونا شاندار ہونا ہاں جی اور عظیم کے معنی بڑا زبردست پرشوکت اہم عظیم الشان یہ معنی القاموس و جدید میں لکھا ہے تو یہاں دعا میں جو ہے عرش عظیم عرش و رب العرش عظیم میں عرش عظیم سے مراد جو ہے یہاں دعا میں شاندار بڑا پرش اوکت عظیم شان یہ سارے معنی یہاں پر مناسبت رکھتے ہیں اللہ عظیم شان عرش کا مالک ہے اللہ پرش اوکت جو ہے عرش کا مالک ہے بہت بڑے جو ہے عظیم اور شاندار عرش کا مالک ہے یہ سارے معنی یہاں درست ہو سکتے ہیں تو یہ دعا کا ترجمہ لفظ ترجمہ یہ ہوا الہ اللہ اللہ رب السماوات صبر عظیم کا اب لفظ ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ کے شوا کوئی معبود نہیں لا الہ الا اللہ اس کا ایک ترجمہ یہ ہے اللہ کے شوا کوئی معبود نہیں ایک ترجمہ یہ اللہ کے شوا کوئی لائق عبادت نہیں اور دوسرا ترجمہ کوئی معبود نہیں اللہ کے شوا کوئی بھی شیش کا انعد میں ہاں جی عبادت نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالی کے جو ذات واجب وجود ہے یہ لا اللہ کے ترجمہ و مختصر ہاں جی آگے جو ہے رب السماوات صبر رب الشن عظیم کے ترجمہ سات آسمانوں اور عظیم الشان سات آسمانوں اور عظیم الشان و بڑی عرش کے پروردگار ہاں جی وہ مالک ہیں اللہ کے ذات تو اس بات کی تصدیق ہے تو یہ جو ہے اس بات کی اچھا تو یہ اس کا ترجمہ ہو گیا ٹھیک ہے جی یہاں تک ترجمہ ہوگا اب توضیح جو ہے اس مقدس دعا کی تھوڑی سی توضیح جو بندہ آخر کے ذہن میں آیا اس کے ذہن میں آپ کے مبالکان تک پہنچانے کی کوشش کر رہا توضیح کے طور پر شریح کے طور پر تو یہ تو یہ ان عظیم شان لا الہ الا اللہ عرب السّما رب ورب العظیم یہ مقدس دعا ہاں جی یہ ان عظیم شان دعاؤں میں سے ہے کہ جس میں اس بات کی تصدیق ہے کہ اس پوری کائنات میں اگر کوئی عبادت و پرشچ کے لائق ہیں تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے یعنی معبودیت منحصر ہے ذات واجب الوجود اللہ تبارک و تعالیٰ میں اور ساتھ ہی اللہ کے لیے اس میں ہاں رب السماوات و, و رب العظیم کے ذریعے ایسی عظمت و کیبریائی ثابت کے دعا میں کہ جس تک انسانی عقول کے لرسائی۔ رسائی ناممکن ہے فرقہ تو ہم سات آسمان کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں ہاں جب باندھ کا ہے اسی آسمان کے ساتھ طبقے باندھ نے کہا سات ستارے لیکن مولا جمان جواہر شادی فرماتے ہیں سچ مچھ سات آسمان ہے اور یہ پہلا آسمان ہے جس میں قرآن سے اشارہ ملتا ہے جس کو اللہ نے ستاروں سے روشن کیا مزین کیا منور کیا ہے تو انسانوں کی رسائی اسے ایک آسمان اور اس کے اندر موجود سیارات و ستارہ گان اور کحکا شانوں تک بھی ابھی نہیں پہنچا باقی جو شہ آسمان اور ہیں وہاں تک تو انسانوں کے سرے سے انسانوں کی نظر سے وہ غیب،, غیب ہے ہاں جی وہ غیبی امور میں سے جانتا ہے انسانوں کی رسائی ابھی تک تو نہیں ہے ابھی تو, تو بالکل نہیں ابھی تک تو, تو اس کے سیاروں تک رسائی نہیں ہوا ہے مکمل رسائی ابھی بہت جزی رسائی ہوا ہے ہاں جی انسانوں کی تو لہذا جو ہے ساتھی جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے دعا میں کہ رب السماوات و رب العثلاظیم کے کر ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی عظمت و کیوریائی ثابت کی ہے جس عظمت کیوریائی تک انسانی عقول کے لیے رسائی ناممکن ہے چونکہ ابھی تک علم جو ہے دنیا میں فلکیات کا علم ہو جو بھی علم ہو ہاں جی اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی انسانوں کے ساتھ آسمانوں سے ہاں جی ترقی کرنے کے باوجود بھی آسمانوں سے ہاں جی کیا مراد ہے ابھی تک جو ہے لوگوں کو ترقی کرنے کے باوجود بھی آسمانوں سے کیا مراد ہے آسمان سے کیا مراد ہے حت یہ خود واضح نہیں آسمان سے کیا مرات یہ خود واضح نہیں ترقی کرنے باوجود روشن نہیں ہے یا تو اس سے اب جہاں چونکہ سات آسمان آ گیا تو آیا سات طبقات مراد ہیں یا سات بڑے کواقع و سیارہ مراد ہیں یا سات مستقل یا مستقل سات آسمان ہی مراد ہیں جو آیت کے ظاہر سے سمجھ میں آتے ہیں۔ تو قرآن پاک سے تو یہ اشارہ ملتا ہے کہ سات آسمان ہیں سات آسمان ہی ہے کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے زین سما دنیا ہاں جی زین سما دنیا بے مسابیحہ قرآن کی آیت ہے اللہ فرماتے ہیں جی ہم نے نچلے آسمان کو دنیا سب سے نچلے نچلے آسمان کو ستاروں سے خوبصورت و مزین کیا تو یہ نچلے آسمان ہے ہاں جی جو ہم سے دنیا کے معنی ہم انسانوں سے قریب ترین آسمان تو اور پہلا آسمان نچلے آسمان کو ہم نے ستاروں سے مزین کیا باقی آسمانوں کی کیا کیفیت ہے کیا حالت ہے کس طرح ہے وہاں تک تو انسانوں کی رسائی ہی نہیں تو اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے ہاں جی صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ آسمانوں کی تعداد ساتھ ہیں اور نچلے آسمان کو نچلے آسمان کو جو کہ ہم انسان سے قریب تر ہے دنیا کے معنی قریب کے معنی میں تو ہم انسانوں سے قریب تر ہے اسے ہم نے ستاروں سے مزین کیا اللہ فرماتے ہیں لہٰذا یہ نو سیارات وہ ستارگان اور کاکے سب اسے آسمان دنیا پر ہیں ایک کاکاشاں ایک آخشان کے اندر اربوں خربوں ستارے ہیں وہ سب اسی سب سے نچلے آسمان کے حصے ہیں ہاں جی اسی آسمان پر اور اسی کے حصے ہیں باقی چھ آسمانوں تک انسانوں کی ہاں جی انسانوں کی کوئی رسائی نہیں ہے باقی چھ آسمانوں تک تو انسانوں کی کوئی رسائی نہیں ہے نہیں ابھی تک تو ہاں جی ابھی تک تو نہیں ابھی تک تو اسی آسمان اول میں جتنا اوپر جا رہے ہیں جتنا دوربین سے اوپر دیکھ رہے ہیں گنجائش نظر آ رہے ہیں گنجائش نہ فضل ابھی آگے اور ہیں ابھی آگے اور ہیں ابھی آگے اور ہیں, ہیں چنانچہ تفسیر تفصیل نمنہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث نقل ہوئی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آسمان ساتھ ہیں اور انسانوں کی رسائی صرف پہلے آسمان تک ہے امام فرماتے ہیں باقی چھ آسمان انسانوں کے رسائی سے بالکل باہر ہے پر جب اس دنیا میں اللہ کو سات آسمانوں کا رب اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کو جو ہے اس دعا میں سوری اس دعا میں کیا کہا رب اس سماوات اس سب اللہ سات آسمانوں کا رب پس اس دعا میں جو ہے اللہ کو سات آز جو ہے آسمانوں کا رب وہ, وہ پروردگار قرار دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ارش عظیم کی توضحات جو کیا ابھی ہو چکے ہیں کہ انسانوں کے لیے اس کا صحیح ادراک ہاں جی صحیح ادراک یہ نہیں ہے عرش کیا ملات ہے کتنی عظیم شے ہے عظیم چیز ہے ہاں جی اور ارش عظیم کی کتنی عظمت و شان و شوکت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے لہذا اس دعا میں ہاں جی دعا میں جو فرمایا عبادت کے لائق صرف اللہ کو قرار دینے کے ساتھ ساتھ ہاں اس دعا میں جو ہے عبادت کے لائق لا الا اللہ نے تو لہ لہ عبادت کے لائق اس دعا میں صرف اللہ کو قرار دینے کے ساتھ ساتھ اللہ کو ساتواں آسمانوں اور عرش عظیم کا پروردگار و مالک ہونا ثابت کرتے ہوئے اللہ کے لیے ایسی عظمت و کیبریائی سے توصف گیا ہے جس کا ادراک وقول بشری کے لیے ناممکن ہے لہذا ہمیشہ ہے کہ ہم ان دعاؤں کو ایسی آجزی و انکساری سے پڑھیں کہ وہ ذات ہمیں اپنی عظمت و کھیبریائی کے ایسے ادراک و فہم ادا کریں کہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم ان دعاؤں کو ایسی عجیزی و انکساری سے پڑھیں کہ وہ ذات ہمیں اپنی عظمت و کیبیائی کی ایسی ادراک و فہم ادا فرمائیں کہ اس عظمت و کیبریائی کے ادراک کی برکت سے ہم اللہ کے حضور شدت خم ہو کر رہیں اور ذرا برابر نا فرمانی نا کی ہمت ہی نہ کر سکیں نا کی ہمت ہی نہ کر ایسے عظیم ذات جو سات آسمانوں کے مالک ہے ہاں جی وہ ارش عظیم کا مالک ہے اس کا آقا ہے اس کا پروگار ہے دیکھو ایک اور ایک باندھ دنیا میں آج ابھی دنیا میں جو ہے کتنے ممالک ہے دو سو سے اوپر تو ممالک ہے ہر ملک کا الگ صدر وزیر اعظم ہے اگر ایک ایسا صدر وزیر ہو جس جی. اس پوری دنیا کا پوری دنیا میں ایک حکومت قائم ہو جائے اس کا کوئی شنگ صدر وزیر بن جائے ہاں جی اس کا کوئی شخص جو ہے چیف آف اسٹاف بن جائے اس کا کوئی شان جو ہے اس کے عدلیہ کا جو ہے چیف جسٹس بن جائے آپ سوچیں اس کی کتنی عظمت ہوگی انسان اس کے سامنے جو ہے اس انسان کے سامنے کتنے عزیزی سے جھک جائیں گے تو اللہ جو اس پوری کائنات کے ہر شے کا مالک بھی ہے رازک بھی ہے پروردگار بھی ہے خالق بھی ہے ہر شے پہ نظر بھی ہے ہر شے اس کے علم کے احاطے میں ہے ہاں جی ہر شے کے ساتھ جو چاہیں کر سکتا ہے ہر شے کو جو دینا چاہیں دے سکتا ہے جس سے محروم کرنا چاہیں محروم کر سکتا ہے اس پوری کائنات میں عرشے لے کر فرش تک تو اس اللہ تعالیٰ کی سامنے اس کے عظمت کا ادراک ہو جائیں تو پھر ہم کیسے نافرمانی کر سکیں گے لہذا جو ہے ہمیں اللہ سے جو ہے دعا کرتے رہیں ان دعاؤں کے ذریعے سے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ہمیشہ ہے کہ ہم ان دعاؤں کو ایسی عجیزی و انکشاری سے پڑھیں کہ وہ پاک ذات ہمیں اپنی عظمت و کیبریائی کی ایسی ادراک و فام ادا فرمائیں کہ اس عظمت و کیبریائی کے کی ادراک کی برکت سے ہم اللہ کے حضور سر تسلیم خم ہو کر رہیں اور زیادہ برابر نافرمانی کی ہمت ہی نہ کر سکیں ایسا عظیم اللہ کی نا کریں اپنے آپ کو اجازت ہی نہ دیں اور ایسی معرفت اللہ کریم کے توحیق سے ہی ممکن ہے ازین کرامین وما ما الا باللہ علی اللہ علیہ اللّہ صلی اللہ علیہ محمن محمد رزین محمد کرامین میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بول رہا ہوں کہ ہماری یہ دعائیں حسن اوراد ہتھیا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا باہر بے قرآن ہے ایک باہر لاسائل ہے ہاں جی فضائے ایسے فضائے محدود ہے جس میں انسان جتنا تدمبر کریں جتنا غور و فکر کریں ہاں جتنی زاویوں سے اس میں تحقیق کریں آپ کو اللہ کی عظمت کا ادراک ہی ہوتا جائے گا اور یہ اصل مقصود ہے اللہ نے انبیاء کو بیجا ہے تو بھی اپنی معرفت کرانے کے لیے آسمانی کتابوں کو بیجا ہے تو سب سے پہلا اللہ خود کی معرفت کرانا بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے ہے ہاں جی اللہ کی اللہ کی سچی بندگی کرانے سکھانے کے لیے لہذا ان دعاؤں میں تدبر کریں ان دعاؤں کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان دعاؤں کو سمجھ کر پڑھیں اور اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ ان دعاؤں کی حقیقت کو سمجھنے کی ہمیں توحیق دے تاکہ ہم بامعارفت بنیں اور تیری معرفت کے سمندر میں ہم بھی چلو اندر سمندر سے داخل نہ بھی ہو جائیں ساحل کے کنارے پر تو ہاں جی ہم پہنچ سکیں اور ہماری قدم بھی تیرے باہر معروفت سے تھوڑا سا تر ہو جائے ہمارے قدم بھی تھوڑا سا باہر سائل کے کنارے پہ گیلا تو ہو جائیں تاکہ ہم تیرے معروفت کے ساتھ عبادت و بندگی کر سکیں آمین رب اللہ